الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور انتھیریاں اور روشنی بنائی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 سم آل روح ر تجری تحتیم ف لکھن ہوں ف ل لکھن ہوں بنوبیم و دین قرن اری انہوں نے نہیں دیکھا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 کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا بال کم الاؤ ملکی املا بسی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 وَإِن يمسسك اللہ بے گر يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ اللہ كُلِّ شَيْءٍ قدی اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور وہ حکیم بھی ہے پوری طرح باخبر بھی قُلْ اَيُّ شَيْئٍ اَكْبَرُ شَهَادَةِ لہید بینیو بینک و اہل حضل أَنَّ مَعَ ام لدو نلہ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پول اشوک این شوق اکمل کم تم تزر دن کو یاد رکھو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 و مہمستم و جل نال پلو اک تن پہ ادنی و پور و آيَةٍ یل میو بِهَا ج دلون پول نف یپول کف اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات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 تو بہت چم کالو یا حسرت نالو یا حسرت نالم فرتون او ضر علام حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ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 الحت خیلین اصل اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور یقین جانو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 تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا لہذا تم نادانوں میں ہر گز شامل نہ ہونا جیسم اللہ حسم میں اگ جاؤ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں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 ہم نے کتاب یعنی لوہے محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے, جائے گا والذین كذبوا مستق اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رہ پر لگا دیتا ہے کل ار ان انت کم الله او الله کم اغير الله اویر ان تم سواد ان کافروں سے کہو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 تاکہ وہ عجز و نیاز کا شیوا اپنائے بولا کنگ کو سلو بل کنگ کو ست کلو بوہم وز مش پون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 منسو م دکھی روبی فتح اب اب کلت اد فریحت اد فریح بہ نت مو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 کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے اللہ اکول ملك عض انکول ملک ما علام علیہ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 نہ ان کا کوئی یارو مددکار ہوگا نہ کوئی صفارشی تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَمْ میں آ رہی کیا من حسابی شعیوں میں سب کیا رہی ہین فتح فتح مین والی اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو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 فل سل منال کم کتب رب کل نفس روح او منا کور اجہ لو پوروی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 دہوں فی ہوں بلیال مل إِلَّا و وَلَا حَبَّةٍ فِي لہبتی مل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 می باسوکم فی سب آسو کمفیلی کم اجلوم مؤجیوں کم سم کم تم تمو اور وہی ہے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 خفیت کہو خشکی اور سمندر کی تاریخیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے تم کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی پھر بھی تم شرک کرتے ہو کلو الم سوکی کم او من تحت ام او سکم شی اوزی قبا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 تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا و ادی نو دون فی اچ ن فِي حت یو دفی ہدی سی فَلَا ویس پانوت پود با دیکھ مالنی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 وما يتقون من حسابهم من ولیکن ذکرى ولیکن ذکرى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد پر نہیں ہوتی البتہ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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفی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 ندو کل ادوشیا پی کل ادوشیا پین اب ہر اصو نو ارل دن پ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 وَأَنْ أَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ <تُحشَرُون> اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی فرمانی سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا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 اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقینا گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں فلما را الشمس باذره قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء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 وحج کال تم فل ہوں پد ہد خوف متشری بِهِ بھی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 وق ف اخاف اشوکم ولت خاف نشوک تو بل ملم یو نزل بل کلپان ف عل فری قونی احقو بل امک مو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 اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ان کے اولاد میں سے داود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو بھی اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں نسال اور زکریہ، عیسیٰ اور علیاز کو بھی ہدایت عطا فرمائی یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اسملیہ نیس، اسماعیل، اليسع، یونس اور لوت کو بھی اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدَى لِنْ تجانو نو کرو تیس تم دون ما سی رولیم تم مل چل قُلِ تم والا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ رالفی امر ول ملا تو بیس تو ای دم ول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 مخا کم الین تم انفیکم شر کیا لق تقابین کم و بزر پھر قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کہے گا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 زل مخرجن بھی نت کلرجن فخرجن مینو خبرجو میو ہب مترکی بو می نخ مل پل دنجتیوںز نو منٹ وی رمت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 احمد عملہم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مسلمانوں جن چھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو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 جاءتهم آيات لا يؤمنون بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها الى جاءت لا يؤمنون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 و کلی کلی نی نوشن یو ہی بابو یو ہی بابو ال بابوئہرفل کولی غرو ر ملو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 تو وہ ایسا نہ کر سکتے لہذا ان کو اپنی افطرا پر میں پڑا رہنے دو مینون بل اخروتی ولی اولی اکو تریف ولی اکو تریف میں ہوں کو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 سچائی اور انصاف میں کامل ہے اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 لو پیسپ و اش پین اونی اُج د پوہ نشری خو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 او من میتھ سہی نجانو رئی بھی فمل کم مسلو فی مل سب خاریجی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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ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 می دلو عہ دش سد رہل اسلی یدہ یار سد رہی پنہر جنکھ ام في م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 ویو می شو رو جمعی شدیست مینل وکال اولی ام مینل سیب نتم چا باد نی باد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 یو سونا هذا رو نملی کا لو شہید نال و گروتھو مشہد فوسی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 ان سے غافل نہیں ہے ربنیحم ایش کم ویس تخلف میل ما آ شم کم من مل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 مر امینل ہر سی ولام سوئی بالو ح دل بدل سورق سم ک نلی سورقم فل اسلو ان للی لہی فہو سلو ان لوک اہین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 مَا اُشہ ملو وَمَا و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 اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے جو افطرح پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں انقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا کالملی ن حَكِيمٌ عَلِيمٌ نیس وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں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 پدیر پتل وحرم على اللہ عنا لو وَمَا کنو متدی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 أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 مینپ نسنی مرزن پلکم امل اون سائنی امستم چار ارہم سئے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 عليه ارحام الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو سنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور گائے کی بھی دو سنفیں ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو کیا تم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 أوحي إلي محرما على منا پائے میم خنزير فإنه رجس مہری جن پیسپن لغير الله به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 بڑا مہربان ہے وعَلَّذِينَ هَدَوْا حَرَّنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا مت میں جز نیم سعودی اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائے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 نہم تبل ت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 فرو مستقیم فتبی او فتبی او البی اوسو ملا پتہ فرق اور اے پیغمبر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 سین موسل کت بتمنا لِكُلِّ سن وتسو لتسل رحمت بل کو میو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 رحم فمن اسدان اسدیفون سو اللہ بِمَا دف یا یہ کہو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 بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ مو موڑے ہی رہے ہلون الا ان مل ملا او ربو ربک او تیا بعض آیات ربک یومو یا ربی کلیا سون سنت کمت بچر پولی رو مو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 مل جبل حسن اچھل ہوں آشرو انسال اب سعی اچل جز لا غل جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا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 وَلَا تَكْسِبُ سنگ نَفْسٍ إِلَّا زیرو وَلَا ازر اخرا تم میں اربی کم میں جیو کم فیون عموم بھی میں كهدو